مذہب جان پاشنا ہی نہیں دئی کھڑکیاں وہی رکھا سو چڑی رکھا سا بندہ مجاج دل آدمی غیرت مند ہے عمل کر دیکن اصل امبیال مسلام کے سی دین جڑا ہے وراثت انبیاء ہوں دیکھو نا جی خجا دی مسیح سانب لیں جو کچھ رہ گئے مسیح سانب لیں گے تو کر کما لیں کم ل اللہ کافی زیادہ انٹرویو نے بس ایک ہی پوچھتا ہے کہ کوئی یہ مال بھی دسو جا بکاؤ مال نہ ہو بغیر وکن تو آئے اشتہاری نہ ہو چپ ہو جاتے وہ سارے مولبے میں تیز نکلے اقبال چیشتی چیشتی جی جی دا دا تو نہیں ہے گا ویسے نام اقبال جہرا انساری ہے اس نے پہنتے لینے کہ پوچھا کوئی یہ علامہ دسو سویا بریلیاں کا کہ جا بغیر وکم تو پروگرام کرتا ہوگا سوچوں سوچنا پہ ان گل چو آ گئی کہ بندہ نا چیشتی صاحب کا کوئی لگتا ہے خاطر کہ لاہور چیشتی صاحب نے بالکل شرد میں پتا لگ گیا مان صاحب نے گلاب علی میں دو گھنٹے گیا منٹ واسطے دو گھنٹے بیٹھا رہا بارے میں شروع کرتی نبینے والی مفتی احمد یار صاحب نے جانتے ہو گئے وہ بھی آ گئے بھی میں لگ پہ موٹر سائیکل ہے گی نی ہے میرے پیچھے بہ جگ میںلو سلو ٹور کے گوا تو نہیں کرنا ہے میں کہنے جی میرے بال کے جنازے تبھی آئے سو نہیں تھی تو نہیں پیجیے میرے گوا کر سڈے کاڑے کے بڑی شخصیت مچھی ہے بزرگ آدمی بس میں بارے جگا گلا منڈی تک لے گیا اور یہی گلا کر دے ہک مگر تھوڑی جی نرمی نرمی ہونی چاہیے نرمی ہونی چاہیے سختی شہر ہو سویا آٹا ہل دی ہلدی کیوں آپ ورنا ہوئی اگلا اعتراض ہو جانا کہ حضرت جی آپ پچھا کیوں خیر بچانے پھر بہان رکھے ہوں اگلا آنا یار ٹھیک ہے تو مطلب ہے پھر حضرت صاحب نرم نے وہ سخت نے سختی چھاڑ دے چلو ہک والے آ جاؤ بات گلو چلو ادھر نی جانے ادھر آؤ یہ بتا می تی سختی میں بھائی اپنی بٹھا لوگ سختی ہے چلو سختی ہے جی پردہ کیوں چیو ہوں چی کھڑے کڑو تو کہیں سانو سخت ہو سخت تصویر ہوئے پیو ہو. کہ قرآن جہ نہیں پیا قرآن پردا فرد ہوا ہوں تو چھٹی کھڑا سخت دس تے یا مایا جا مایا کر چلو جی سانو قرآن تو عمل ہونا ایک بندہ کہیں لگا جی ہوں اچھے لوگ شریف لوگ چلے گئے شریف لوگ نہیں گئے ہوں کدھر جائی میں پڑیا میں کدر آ پتر یہ چلو بندہ کوئی شریف میں نہ لوا تو تا سائب ہوں کٹ دے سم بندہ جو ہوا جی جی. نک صحب کیوں کہ اس واسطے دین نبی رسول دا ہے معصوم پاک اس واسطے اللہ تعالی رکھا کسی کا نہیں رکھا تو ہوں میں تو یہ دس کہ تینوں میں جی شاید دساں تریف ہی منہ نکھ لو میں آ کے کیون میں دس قرآن شریف کہہ رسول شریف کہہ میںس تنا ہے کہ خود شریف نہیں آتا شریف ہو من ان لبد چی معلوم ترا بہانئیمانی سڈے جی ایک حکیم ہے مشتا دلشاد بسیرپور تو منڈی احمدآباد تو آئے دیپالپور چوک دباخانہ بنایا تو کافی مشہور ہو گیا درویش بن گیا ہے مطلب کافی مولوی تو درویشاں رابطہ روبتا تو ایک دن بیٹھیا بیٹھیا میں اس کو پوچھا تھوڑے بارے میں کہ تو سارے درویش مل رہے ہیں سارے مول بھی ملے تو مل مفتی صاحب نے لاہور سمندر چشتی صاحب وہاں کے بارے میں کہنا سارے بسیرپور آئے سن تقریر کر کے کہار لا میں حق بیانہ کر لوں گا تو نہیری آ گئی ہے بند ہو تو بارش برش رک گئی تو پھر دو چار گھنٹے بیان کیے بابی دودھ بتا لے کے آ گئے بڑے بہ گئے صاحب نے حلال حرم دابت کرنے کر کے گئے سن چن سارے اس بعد میں جمع پڑھنے واستے موچی پورے کوئی پنڈی سٹا وہ دسے کہ اتنے میں جمع پڑھنے واستے سنگھی گئے اٹھ نو بائی فیرو تو ابھی جدو جی کراس کیا تو بائی فیرو دے اندر جدو جی میں گزرا نہ بس کے بندہ اب کافی لوگ بیٹھے سن جنگ جی گل کی کہہ لگا کہ میں دل اندر سوچا کہ جس طرح سختی کرتے ہیں سخت بولتے ہیں تو رضوی صاحب جڑے نے ماشاء اللہ وہ بھی بڑا بولتے سن یہ خلاف کھول کے بول دوں سن پہ حضرت صاحب کوئی نقصان نہ پہنچا دے تھے بارے چاہیں بھی دل دن خیال کیا کہ نقصان نہ پہنچا دے درویش حید مجاہ م تو ادھر درویشان جی دوسری نسل ہے یہ برا بھڑا برا محسوس کر دی نقصان ہے دوستان 6 دے اس طرح کردا کردہ پانچ چھ منٹ گزر گئے یہ گل ختم ہوئی تو ابھی اتنے پہنچ گئے تو حضرت صاحب آن کے دستار وڈی ساری کمڈا آن کے ہجے خطبہ شروع نہیں کی تقریر ابھی اگیں ہی پانچ سات بیٹھے سنگی مسجد حضرت صاحب شروع آن کے خطبہ دن تو بعد شاس لگے کسی نے بھی متوجہ کیا میرے ہل وہ سن لا درویشا موربی تین موربی تن لا جی ہے درویہ جن تک تین باری آخیا میں کمبڑ لگی حضرا صاحب باطن تو راج روشن نے یہ میری بھائی بھرو والی گل پڑ لیتے میں موت دل ہوا کہ ماشاء اللہ جی بیان جی اس طرح نے کہ جڑا بھی سن لینا ماشاء اللہ دوبارہ پھر وہ بیر نہیں چکتا دوسرے میں سوچتا ہی اور حقیقت بھی ہے حقیقت ہے دنیا اخبار والا جو بندہ کہنے لگا جی تھی آدھے بڑا بڑی گلا کرتے ہو بڑا میں یار دس مائیا کچی نہیں میٹھی نہیں تم لے نہیں ہوں تو یار تھی بڑی گل ہے بڑی ہو مائے اکھا چینی مٹھی ہے تو تم مالنا میں ہے مائے بھی کمم مٹھی تو بھی مالنا میں نہ تیری کمال نہ میری کمال اصلا دوست چینی دے مٹھاتی کمال ہے جیلی تینوی منواری ہے منوی منواری ہے گالے اے نہیں اللہ دے بندو جیڑا ایتھے اصلا کیوں مار کھا جانے ہیں جیڑا اسلام بیان کرے اصلا انہوں اسلام سمنے لینے ہیں اسلام ہو تے بندہ انسان ہو اسلام خدا رسول دا ہے بیان کی سیدہ ہو جاوے لیکن بیان صحیح کامل کرنا اے فر ہر کسی دا کام نہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت جے جی جہد تو کرا لے بندے دی کوئی کمال نہیں اس دے جیڑا سمجھ ہن بندہ کرانا سمجھ گیا کہ میری کمال ہے گیا جے او دجا یہ کمال ہے دو اے پاسو گیا دوسوں گیا وہ اس ذا بس وہ کرا لینی ہے جو کچھ کرا لینی جی ہے انسان تو انسان دی کوئی کمال نہیں اس کوئی کمال نہیں بے اے اس ذات کی بس اگے نہ جاؤ دو نہ آؤ اس واسطے سارے خواجہ صاحب خواجہ غلام فیض صاحب رحمتہ فرمایا دو کر جانے کافر دے کا فردے وہی ذاتی ہر شاعر ہر شاید بندہ کوئی شاید کوئی بھی حق بیان پہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا محبوبہ بوبا سارے پہنچا آم کوئی حکم رائے نہ جاوے حفاظت اسان کرنی ہے دیکھو قرآن پا ہے صاف آئے گا حفاظت تاری رب تالا حفاظت کرے دسو پھر رب تا ڈرڈ ہے تو اس طرح کے لوگ جڑے اصل والا جب یار او جی انج نقصان فلان یا یوں کوئی گولی مار دے فلان یا جوں تھی بولتے بڑے ہو میں والا ایک بندے آخیا میں دس جی موت ہوتی بولنے تو گونگے مردے گے تو رہ جا وہ تو نہ مرد نا وہ بہت موت تو کی واسطہ بولے نہ بولے موت تا ایک دن مقرر اونی ہے. بول جتھے جا یہ جاستا قرآن فرمایا پی برو جموشیا جیسے مضبوط قلعے پہنچ جاؤ نا موت اتے تمہیں پہنچ جانی ہے ہوں جی سارے کلاشی لکھن قرآن فرمایا ہے جنہ مضبوط کلے پہنچ جاؤ تو موت تمہوں سو کلاشی مضبوط ہو یا کلا مضبوط ہوتا ہے کلاشی والا تو نگا فرد قرآن فرما جنہیں تسا مضبوط کلے بند ہو جاؤ موت نہیں اتنا جیڑا کلاشی والا پھرد ہے یہ ہوں قرآن منیا جی ہوں قرآن دے تو قرآن تو فرما رہا ہے کلے بند چ نہیں بچ سکتا باہر کلاشی کیوں بچ سا ہے اس واستے جی جے ایک گل جی تھی کرتے پی اس سی اس تعریف بزرگوں فرما ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اگل بندہ اگلا جس طرح مرا ہوا ڈنگر ہے نا وہ ہوں جے جن وقت گزرتا جا سا وہ پھوک بھرتی جا جاسی جی آخر پھٹ جاسی سکتے تعریف بندے دی یہ اس طرح ہے فرمائے فرمایا واسطے کوئی ہے جا سے ایب نپے یہ رات میں وکیلوں گل دسی ہے میں کہ ہکل کی نشانی تو دنیا کے فارمولہ ہی لے لیا ہر جاتا پتا پی جی مکنا تیس ہے شٹیل کا برتن انہیں کھیا انہیں لوہے کا کھایا تو شٹیل شٹیل کا پانی دے دیں ہور کوئی نہیں سٹی تی تیس لا لو رکھو ہوں لوہے وہ پڑتا ہے تو سٹیلوں یہ ایک ہے میں ہر بندے ہر جماعت ساری دنیا جا کے سوال کر جی بندہ اگو تینوں لڑن پہ تو سمجھی ہے جا کے تنقید کرے نال لڑ پہ جاتی اپنے واسطے تو سمجھی ہے تنقید سوال کا دروازہ ہمیشہ حق آ بندہ کھول کے رکھ ستا دوا نہیں رکھ سک وہ ہمیشہ بند رکھنے کی کوئی سوال کر سکتی دے سی تنقید کرے سی اتے ڈکتے جاقا بندہ ہے توبہ کرو ہن دسو رب کو وڈا کوئی کہڑا ہے کہ کافرہ نے آخیا اسلسلام خدا دا پتر ہے من ظالم خدا نے گال دیتی ہوں اللہ تعالیٰ نے سوال دا دروازہ بند نہیں دعا مریض بیماری, بیماری می دسنی تو پھر دعا ود نہیں ہو سکتا نا اس واسطے ہوں وہ روحانی مرداں جو اللہ پاک اپنے بنجے میں جان لائے ہوں ان انن انن کیتا کہ خدا کا پتر یہ باپ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود جواب دیتا ہے ماریا نہیں گارک نہیں کیتا گال اللہ تعالیٰ فرمایا بڑی زمین اسمان ہر شہر ختم ہو جاوے ایڈی بڑی گالہ ہے خدا انہوں گال دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مرایا نہیں کی کیتا ہے سننت خدا بندی انہاں ماصلہ سمجھایا ہے مثال دے کے انہاں ماصلہ عیسیٰ انداللہ ہے کہ ماصلہ آدم بے شک عیسال <سلام>, سلام دی مثال اس طرح ہے جی میں کماس والے آدم آدم کی مثال ہے بھی اتنے دے باپ کا نہیں ماں ہے اتنے نہ باپ ہے نہ ماں ہے تو ماں دے باپ دے بغیر پتر ہو سکتا ہے تو پیو کے بغیر نہیں ہو سکتا ہوں سا ات ہو گئے نا انہیں دا فتنہ ختم ہو گیا ان ہوں وہاں اللہ تعالیٰ گر کر دتنا دا, دا باقی رہتا جاب نہ ملتا دا دا. فیتنا ختم باطل جڑا ہوں وہ جب نال ہوں نہ کہ مارن کٹن کے اج ہوتا جب تک حجت جات پوری سوال جواب, جواب نہ ملے نا صحیح تو باطل ختم ہو نہیں سکتا اس واسطے باطل ابھر ہے واہ کوئی سارا اتنے سوال کرو تو لڑ پہنن. جے کوئی تنقید کرے تو لڑ پڑ یہ دو گلیں سن. جے جس پرکھو اور جا کے پرکھ لو بندے پرکھو جماعتوں پرکھو کوئی پرکھو سننا تو خدا بندی ہے دلیل دینا اپنی ذات منوج بلا ہوں گال دینا خدا انو چھوٹی گال تو نہیں تو پھر بھی جب دے پھر بھی انج نہیں ہوا کہ اس طرح کا سوال نہ کرو پھر بھی منا نہیں کی تھی گئی کہ سوال جس طرح کا باطل کا سوال کیونکہ حق کو جواب ہے اس واسطے روکیا نہیں گیا سوال ہر قسم کا ہو سکتا ہے سوال تو ایسے سوال ہی ہیں جنہیں کا جواب نہیں اے بھی ایک سوال ہے اے بھی ایک جواب ہے جی جو ہوں شیتان نے کیا اگ بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا فخروج نکل جا انہوں نے ان جواب نہیں دتا گیا او دا جواب کی وہ نکل جا اے بھی جواب ہے یعنی ایسے ایسے سوال جی ہوں شیطان سارا کچھ جاننے دے باوجود جب توال کیتے فرمایا ہوں نکل جا بس کیوں تو جانتا تو سارا کچھ ہے ہویا کھنے گئی واستے کوئی ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جڑے اسلام کے باغی ہوں جانا سمجھ کے باوجود پٹھے کام پٹھیں گلیں پٹھیں کرد باغی ہو جڑا مطلب گمراہ نہ ان او پچھے جب دوں وہ پچھے ان کی سلاح بھی ہو جاتی ہے آ بھی جانے جا ضد حسد کینا بد شاوت یہ چیزاں انسان درد جڑے نہ صحیح اصل حقیقت نو یہ من جننے بھی لوگ چشتی صاحب کی گل نہیں پہ من دے وہ گل کی ہے یار یہ من لائیے پچھے ابھی جب دے میں میں کہ یار دسو چشتی صاحب تمہیں کہہ دے کہ پیشاب پلی تے اپنا نہیں پینا چاہیے تو تصے آخنا نہیں جی منیے یہ مطلب پیشاب تمہیں پینا پڑنا اور کوئی تمید نہیں ان بے وقوفاں بیٹھ بھی آخو چیشتی فسے ہوئے بھی اصا پر کانگڑ مفتی شاید کی کیوں شیتان آیا مجھے چھ لاکھ سال دبے دم فرشت آدھا کی, کی میرے آسمان سات آسمان پھر ساروں اپنے بزرگیاں بیان کیتیاں لیکن اتنے بزرگیاں کی چلے اللہ تعالیٰ کی توحید سامنے ہر کوئی خط... کوئی نہیں کوئی دم مار سکتا یہ ہوں گالے ہون ہوں ویکو کہ یہ چیشتی صاحب نہیں چیشتی صاحب کا ایک بچ بہانا بنایا جی ہوں ویخو دنیا کے کافر اٹھے انہیں ایک مولوے بہانا بنایا حقیقت نشانہ اسلام ہے اس دی گل اکبر آبادی صاحب کو مفکر لوگ کوئی میں بندہ کہن لگا ہے مفکر پاکستان خطیب پاکستان میں بے وقوفا بے وقوفا پاکستان کا تو والے دیوان ہے ملک دا اللہ والے کا کسی نال کوئی تعلق نہیں تو مفکر اسلام آکھ یا خطیب اسلام آخ یہ دو الفاظ آک سنی میں پاکستان دی یہ گل نہ کر پاکستان دی جڑی کی جیسا دولویا وہ دو خطیب پاکستان بی خطیب پاکستان بی پاکستان, بی پاکستان نو خطاب کر سکتے ختم جی ہوں ویخو جملہ جوڑے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا ہوں دسو اے اللہ دی دھرتی پوری جو اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے رسول پاک دی امت ہے کافر مچرک اور کوئی گمراہ ڈاکو ظالم چور تمام ممالک کیا قرآن تو تمام ممالک واسطے آئے یا صرف پاکستانی خطے واسطے ہے۔ بے غیر تک قرآن ساری کا انات کی تیائد اللہ صرف پاکستان کی تیائد ہوں دیکھو نا ایسے ایسے جملے بڑا دلچے ساندو کیتا ہے تر کے قرآن ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا قرآن منافقت قرآن گیا لا علا ہوں لا علا قرآن ویخو کی فرماتا ہے نبی پاکل سامنے وفاد پیش ہوا ان لیا کلما پڑیاں قرآن بھی کافر پے نیمان کی ترا کسی اون فل میں والو دوان آنو تو ساینا کو بیک سو گناہ دور جو سارے فیل اسم مابو بھی نہیں مان کلمہ تویے پڑھ کے کافر کلما نہیں دے وہ آزاد ہے جو چاہن کرد کے نہیں اچھا اسی کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں کلمہ آہد ایک بندہ آہد کر ہے۔ ایک وعدہ کر ہے ایک نہیں کر دائے منافع کے جڑا کافر تو بد کیوں ہوں گے کہ ایک میں تو انل وعدہ کر دا بندہ تو انل وعدہ نہیں کر وعدہ کرنا اس بھی ہے کہ اندظم میں ہے فرق کیونکہ خدا نماننا جا ہر کسے دے نا کافر ہے کوئی ہے ہون اے وعدہ نہیں کر یادے نہیں یار میں آپ پہ سوچانگا میں وعدہ کر لینا بھی یار میں تو اڈے کل کال ہوں۔ ان میں وعدے خلافی کردہا مجرم زیادہ اے بنسی یا میں ہون ویکھو کلمہ آسان پار لیا ہون کلمہ کافر نہیں پردہ منکرے انکاریے کلمہ نہیں پردہ وہ آدھا دے جو چاہے مردی آوے کرے وہ آدھا دے آسان وعدہ خدا کلما پڑھ کے, کلمہ کے کی کلمہ جو پڑھی حد دے وعدہ تو اپنے سارے آداب و بجا لا وقت میں کلما کلمہ, کلمہ پڑھ کے کافری آزاد تزا کلمہ دا مانا کی بنیا کلمہ شریف دا مانا کی بنیا پاک تو پا کر نہ تو تو کفر دی تعلیم تو پاک ہوئے نہ قانون دوں نہ تعریب دوں نہ اس دی تاریخ چھٹی وردی کلومیٹر کلو گرام سی میٹر سینٹی میٹر ایک قیلی ودنی پیمانے نہ پان دے جڑے ہندر نہ سہیں یہ سارے انگریز دن کوئی تو اڈا ان کلومیٹر جڑا کے دائے انگریز دے سارا کو جو کفر دا رکھ کے جیسی کی کہن جائیں بابا سامو میں نے تکافر او کھلا منکرے۔ وہ وا کر وا کر کے پے نہ بھی کلما پڑھتا ہی نہیں وہ مولا منتا ہی نہیں جب وہ منتا نہیں تو حکم کی منے تو تم من بیٹھا ہے تو پھر حکم نہ منے تو تیرا من کی وہ تو پھر کافران کو بھی بدھ ہوا ہوں سارے کولویا کی دیتا ہے بابا تا کلما پڑھ لیا لیا تو جنتی ہو لانتی قوم تباہ کر ہن جس طرح بندے سدا بول ساری عمر بول گئی آ بھائی ساری دنیا کے ٹکٹاں اجازت جہاز سواریاں مفت فری بھی جاتیا سیر کر کاغذا میں قائد طور خدا ہاں بنے قیدی بیٹھے ہیں خدا دے. اللہ کے ہاتھ سارے توڑی بیٹھے بنے مومن بیٹھے سالیں حقیقت ہے چون ساری دنیا رات وکیل کا ہے تو گلا ہن جس بندے نو پھولو اے ہے یورپ دی بدماشی تے سب برائی ایک آنکھ والا بندہ ہے اس واسطے اقبال اکھے جہاں میں جہاں میں مرد ہور کی آنکھ ہے بنا بھروسہ کر بھروسہ کر نہیں سکتے گلامکی بس لگتا نظر انی نظر دیتے کہ ایک بادشاہ اس کیا وزیر تو بھی میرے ملک چھ کن اکاں لے کن اس کیا بادشاہ ایک منجی بھی لا لو وان بھی دے, دے میں چو راہ کر دوں گا شہر دن بھی اکھان والے بھی آنجی منجی کے دن آپ کھڑو گیا تو ہوں وہ باننا شروع کر گدرے گزرے کی پے کرتے ہو وہ دے رہنے پھر دوجا آیا تیجا پورا شہر آیا ایک بندہ آیا اس آخر کی پے منجی باندھ آؤ وہ آخان لگ بادشاہوں کی سی تیرا سارا شہر ان ایک بندہ اکاں وہ نام رات وی کی پہ کرتے ایمہ سات ساری دنیا نہیں ہوئی پی کوئی اللہ دا بندہ جڑا او اکھان والا ہے وہ پیا جو کچھ ہوں پیا ہے او نہیں پیا او نہیں پہ من دے سامنے اکھان پیا اس واسطے یاد رکھنا کے فیتنا ہے یہ فیتنا ہے کافران دا ہوں دے پچوں ہر کوئی پہ جربا پہلا پورا سمجھا نہیں برئی دو وجہ کی نو دسو شرک وڈا یا گنا کوفر وڈا یا گنا منافقت وڈی ہے یا گنا اچھا ماں چڑھ جانا سور کھانا کتا بلا شراب اصلا بنا دنیا کو اگ لا کے جلا دینی جی جنرل مشرف آخیا جو شیشی صاحب اگ دلیا تیرے تیر آئٹم بم پیا اے اگ نہیں لینا گل اگ لا دیندی دے ہوں ایڈے ان دسو کی ہوا میں کی گل چھو گدری ہے ہاں یورپ دی بدماشی ہوں جا دشمن ہے امریکی دشمن نے ای امریکہ نوازی دشمان ہیں تے اسیوی دشمان ہیں سنو تین گلہ ہیں ہون ملان دے اسیوی دشمان ہیں تے ساری عوام دنیاوی دشمان ہیں تے کافر وی حکومتاں وی سب کوئی ملان دا دشمان ہیں اچھا کافر دا دشمان کوئی دخاؤ جے ہے برائی دی وجہ دو ملان خراب ملانو چھٹی بیٹھے ہو تے جی میں مان میں نوکائن لگا ایک بندہ میں کہوں نام را دا سارا جہاں کنجری ہے جی یہ کنجری عورت ہے تاریف آکھے میں شیر پڑھا تاریف اے آدن شرابی ہوں وہ میں کرتی ہوں وہ گل کردے کردیا سورجہان کی گل آکھے دیو تو ستاوی دی رات فوت ہوئی بخشی گئی ہے. ع اللہ اقبال مجرا ویختا سی اچھا میں کہ مجرا کون کر دیا کنجر کر دن. کنجری کر, دیے. سور جہاں کر دی ہے سورجہ کر دیجرا آجرا وی مجرے میں سے مجرے کری نہ کوئی شاید نہیں وہ جنتی ہے. <laughs> <laughs> <laughs> تیرے پیو کا فیصلہ ہے میں کہنا ہوں ویخو یوروپ کا فر لندن امریکہ دنیا پوری نون ہے کی ہے، خوار کیا ہے محکوم کیا ہے ظلم کیتا ہے دنیا دے حکومت کی ہوئی ہے تو ملک کے حکومت کہ امریکہ کی ایویں نہ ہوں وہ دسو <تصفح> او سارے آدمی خراب ہے ہوں اس کی میں مثال دیتی ہے مجھ تو ہے ایک بندہ ہوں یار ویخ تیرا سارا سین خراب کیتی جاندی ہے پیشاب گوبر نالے مجھ کالیے تو کی کروں میاں مار دے بھی گوبر پیشاب سے مارد ہوں گوشت کیوں کہ مجھ گوشت بھی مجھ دینی ہے دھد بھی مجھ مشورہ پہ دینا ہے بھی سور تو سوری نو بننا ہوں نال بچورا کی ادھر مجھ دوبر دو پیشاب کی وجہ تار دے اچھا تو سورنی تو سور, سور بننا بھائی نام سورنی سور یہ سور گوبر بھی کم آ جی مجھ کی کم آ جی ہے تو سور دورنی ہوں اتے گوبر بھی ہے پیشاب بھی ہے دھ بھی بھی نہیں تا گوشت بھی اتوں ہر شہدا رہے ہوں او لانتی او آ گئی یار تیرا مشورہ ٹھیک ہے چلو بھی مجھ مارو ختم کرو سین صاف کرو سور نہیں تو سور لاؤ من مارو تو ماسٹر میسر لاؤ لانتی کا بچہ یہ عجیب گل ہے بھائی ہوں معلوم ہوا دشمن نہیں ملان دا دشمن جڑا کافی رو دنیا ہے وہ اسلام دی وجہ تم ہے اگر اسلام مکھے شراب حلال ہے جی انگریز آ کے شراب حلال ل پی دو دا وہ دشمن ہے دسو نا. تو ملان دشمن کیوں ہے جی یہ آکھے شراب ہلا لیتے آج کوئی ہے دشمن رہ جاوے تو کوئی میں ہر مجھے دشمن اسلام دی وجہ کو مفکر لوگ سمجھتے ہیں اکبر بادی ہی سر فرمایا کہ نہ جانے ایک فوجی نے سنیا تو تلاشی کرنے لگ گیا میں آپ جی اگر تلاشی کر کے آکھے جی تسی جاؤ تنالے نالے ایک دوجا آیا ہوں آخر سی نہیں چلان کٹو چلانا وہ تو حکم ہے اچھا میں کہ یار اے دس تی تلاشی لائی تو ہوں کہ جاؤ تو تے کاغذات لکھا پہ بھی مولوی دہشت گرد ہے آخ دولوی نے دہشت آخر وہ میں کہ ہوں خیر یہ مول دہشت گردوں چڈتا پیا ہے کتنے ترا دماغ ہے بکا ہو گیا ویختا پیا میرے والے وہ آدھا چلان کٹ میرا جرم پتہ کی ہے اکبرا بادی صاحب فرمایا نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرفداری کا میرا جرم صرف مذہب کی طرفداری ہے وہ <سطور> کوئی جرم, مار جرم مار بار مار بار مار مار جدو میں انہوں گل کیونکہ تھی ان تو جا تلاش کی کیا دہشت گرد سامنے بیٹھے پھر ان تلاش کر رہے ہیں <تصال> تلاش <کی قیتیت> اصلہ نہیں جاؤ جی دہشت گرد اصلہ دہشت بندہ نہیں جی اصلہ دہشت گرد نہ منتا تو نے کیوں تو تخلیق آ جاؤ تی دہشت گردو ہوں میرے کو اصلہ برامد نہیں ہویا تو تین جا معلوم ہوا اصلے والا دہشت گرد ہے ہوں دس اصلہ مولوی ہے امریکہ کو حکومت حکومت دہشت گرد مول جائے مانو بےغیرت پترو سیدی لانا تو لو کی بہانے بڑا ہوئے میں تین بندے دنیا کے مجرمن جرم کرن نہ کرن کیونکہ اسلام ایک جرم بن چکے لوگوں کے ذہن چ اسلام بن پہلا مسلمان مجرے میں دوجا ملہ مجرے میں تیسرا غریب مجرم ہے کمزور دو بندے لڑتے پیا وہ آخے ادھر میں چلے گیا میں کہ پتر ادھر ادھر آؤ تریب تو آڈے جو غریب دے کمزور کہڑا ہے کہ میں کہرے جا یہ دنیا دا قانون غریب گریب دمے امیر ہون نا کافر نہ تے امیر تین جرم ظلم پاکستان پینٹ سال تھی گے حکومتی لوگ جی حد نہیں بیان بندہ نہیں بیان کر سکتا yeah. مجرم ہے yeah. مجرم نا ہوں تین بندے ظلم کرم کرجرم قانی کیوں جی ہوں رب کا قانون تو پھر بائیمانا جہا جرم مجرم بنیا قانون جانے قانون اچھا یہ قانون ہے قانون تھی آپ باہر ہو تو سانو قانون رکھی کھڑو تھی آپ سارے بائی ننگے ہو تو قانون بناو کا کی فائدہ قانون ہوئے جا طاقت وار پہلے لوگوں قانون کی سی کہ جدو چوری ہو چوری ہوئی پرچے نہ جان منترا نہ جان تو یار نہ چوری ہوتی پی نہ ڈاکہ پی پیا مہینہ ہو گیا بکے مر ہیں بہن چولہ تیسا ایس ایچ ختم کر دے ختم کرو بندہ ہی لو آو. دسو کیوں کہ قانون حضرت آپ بناوے. وہ اپنے آپ کو بچاؤ کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جا کیوں کہ اندر کوم ممکن ہے زلم ممکن ہے کوفر ممکن نے ہر شہ واسطے قانون رب دی ذات ہے کیوں ہر شہد کو پا جرم ایب ہر چیز نقص ہر چیز تو پا کے برابری کا امیجی جنرل ہے سب واسطے برابر بنا دلے جس قانون بنا ساستے قانون آپ اردا جی میں بگیال کو آخو قانون بنا وہ بکری بکری نگ مارے بگیال اکی لاؤ جی پرچا کٹو یہ ڈک دو مارو جیبا کرو دکھاؤ اچھا وہ بگیڑ تیرے واسطے کوئی قانون ہے نہیں میرے واسطے کی قانون میں آپ قانون ہوں میں ہاں جو بگیڑ میرا کی قانون میرے واسطے کی قانون میں آداد ہاں ہوں تو حکمران ایک کی بگیڑ قانون تو آداد کانا ایمان آخو ہوں گنجا شریف ہے بیٹھا ہوں گنجے کی ویکو گنجہ بیٹھا کشتی ہے تے کشتی پوری بھری بری پیجے گنجے آخیا بھی تو آرام کر کے گنجے خرک گنجے آخیا بھی تو آرام کر کے بہ جمی اسی ایک مجھ دیا گے پلٹ جیڑی مطلب پہلا وارا سوئی ہو سکے ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا ہوں ان پتا تو نہیں بھی گنجا ہے نادو اوہن oh, جناب بہ گیا جدو بیری کشتی گئی نا مراد نہ بھی خود درمیان ہے کنارے نہیں پی جدو پہنچا درمیان تے گنجے نو پایا انج جو کی تو تھے سد کے کی مجھ میری ایک گسے دو ماریا <laughs> وہ ساری بیڑی انہیں ساری تاری کشتی ڈبونا ہے بیٹھا تے آیا کتنے دفاع بیٹھا مول بھی مجرے میں ایک انہیں پنجبین دفعہ بیٹھا ہے ہون مولوی مجرم کیوں ہیں کہ کافر دے کاغذین مجرم ہیں کافر دے کاغذین مجرم ہے <تصفيق> ہون ویکھو مجرم ہون مولوی نو مجرم اساں کیوں کہیں جائیں کہ مولوی مجرم اس وقت کہ انگریز نال رل گیا ہے اچھا جن دنہ رل جائے تو مجرم بن گیا ہے تو اوکی ڈبلہ ہوسی جن دنہ رل جائے ہون مجرم او چوکا ہے یا اے چوکا ہے دسو نا وا کو ایک بندہ کہ مولوی بھی میں آخا نہیں جی توا مولوی نو منہ کالا نہیں کرتا بے وکوفا تھی بھی توا ہوں کسے تو ہوں ہر کسی دا منہ کالا کرنے آخیا آو تو میں مسئلہ میں ہوں پھر نہیں گالے ہی دلے سارن لیکن اس دور دے وے چل نمبر نمبر ہوں دن دلیاں دے اکیم ہے میں کہتے ہیں آپ اکبرالعبادی سے فرما گئے بھی اس دور میں ہے ہر چیز کا نمبر کیا تاج جو بہنی آئے پیمبر نمبر وہ دلیاں ہر شاہر نمبر نال دکھتی بیٹھتی دن ابھی نہیں مال سکتا مرزا دو نمبر, نمبر بنیا بیٹھا ہے پتر نمبر نال ہر چیز اے نمبر ہوں یہ نمبر آدھے کیوں کہ جرم تے مجرم مجرم ہی بڑے چھوٹے ہوں گے جرم ہی وڈے چھوٹے اس گل دا کوئی انکار نہیں کافر فر نہیں کر سکتا ہوں ایک انڈے دا چور ایک مجھ دا چور ایک بینک لوٹی کھڑا ہے ایک خزانے دا چور بینک کوئی شہ نہیں پھر بیت المال مال دگو یاد رکھنا جہے یہ لانتی بیٹھے اچے گنجے منجے جو آتے ہیں جمہوری بلیس اے خزانے چورڈے چورج والا بینک والا خزانے والا ہوں مجرم چھوٹے وڈے ہو گئے چورمی چھوٹا وا چوری چھوٹا ہو گیا مجرم ہی چھوٹے وڈے ہوں میں فارمولہ سیکھ لیا کہ آؤ میں تقسیم کر دوں میں آپ ٹی وی بنائیے پہلے انگریز ایک نمبر دلہ ایک نمبر جی نہ بنا ہوں میں آجا تیری حکومت دلی انہیں منگا دیتا ہے جی وہ نہ منگاؤں تو ٹی وی تصوں لا دو نمبر دلی حکومت ہو گیا کیا ہو تیسرا نمبر اگریز رکھنا جس کیس کے جرم وڈے چھوٹے تیجے نمبر دے آ گئے گلوکار جن کھد دیا بدل دوکار ایویں نہ ہوں گلوکار مائکے امام ایک اوام لکھے ان جدو امام نے ویکیا یہ لکھ بگڑے کھڑے آپ ڈبے کھڑے مکنا ہے وہ اتو آیا گلے بھی ٹھیک ہے ہوں چوتے نمبر دے آگی گئی عوام سے پنجے نمبر دن گیا دلہ امام نمبر دے آخر نہیں ہے نظر ہوں اس واتے ہوں دیکھو جرم داڑی منڈے میں نہیں اعتراض کیا کرتا انگریز سارے داڑی منڈن تے ہاکم سارے داڑھی منڈن ہوں ویو داڑھی سارے مجرے میں زالے میں لٹے ن ڈاک چکلے پرمٹ کٹے جن سٹوڈینٹ ماسٹر جانے پہ میں ماسٹر سوال ہے یہ دسو انپڑھ بندر بندہ چکلے کا پرمٹ کٹ سو ماسٹر چپ میں جی سوال کا جواب ہوں تو میں سوال کیا سوال غلط ہو دس انپڑھ بندہ چکلے کا پرمٹ کٹ ہے نہیں پھر منہ اچھا چکل ہے پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے وہ جناب کٹے کٹتا کا پڑیا لکھے کون شہور والا ہوں دسو بھائی سارے داڑھی منڈے مجرم من ہیں کسی ایک داڑی منڈا قتل کرے سارے داڑی منڈے نو چیکنگ کر نہیں ہوں کیوں کہ ان ایک مجرم جہا جرم کرے وہ ایک جرم نار پوری دنیا مجرم ہو جاوے بے غیرتہ ایک ہی تھے یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہوں مولوی بھی ایک جرم کرے تو سارے مول بھی دہشت گرد بن جان دلیہ کتوں کا قانون بنا ایک مول بھی قتل کرے تو سارے کا پرچا کٹ درد نہڑی منڈے کا قانون کیوں نہیں بنایا بابا داڑی منڈا دا. گنجا داڑی منڈا دی دی سارے سکالر پروفیسر ماسٹر اگریز پیو اناڑی منڈے ہوں سارے ہو گئے داڑی منڈے ہوں جی قانون بنانے نا آنا تو وہ سارے پرندے کٹھے ہوئے انہیں آخیا یار کوئی اپنا وٹکا چون لو ان آخیا بھی وٹکا ہو تو چنو سیا ٹھیک ہے بھائی ہوں سارے آگئے سارے آگئے تو سامنے کام بھی آ گیا کبا انہیں آخیا بھی سانوں تو سیاح لگتا یہ نواز <سؤال> یہی ہے سارے چھو لیا سب کے تو گوں کھان لگ گیا یعنی سوت ٹیکس رشوت موبائل کے پیسے کان لگ گیا تو سارے ویک چی جڑے بیٹھے ہیں انہیں آخیا بھی بہن چوکا تھا کرتا ہے ابھی کرے نام ردو ویٹھو کھانا بیٹھا چیٹو ہوں کھاؤ ہوں پوری آرام پہ لگتا ہے نواز شریف بہت یہ اما دن حد نہ سارا جو جرم ہے میں ایک پروفیسر میری گل ہوئی میں کہ دس بئیمان ہے ایڈے بئیمان ہو ایڈے اے, اے, دے اے دے دنیا دے کوئی انا تے ورگا ہے نہیں آ کے میں دس کہ تسان آ جلد دی تعلیم عام کرو میرا تو, تو سوال ہے کہ کی میں کہ یہ دسو تاری فوج پڑھی لکھی ہے کہ نہیں آخیا وہ تے جج وکیل پڑھے لکھے آخیا وہ تھیس پڑھی لکھی ہے آخر آڈے سارے ماک میں جو ہے نو فوج جج وکیل جمہوری شیطان پولیس انتظامیہ ایمان والا کوئی پڑھے لکھے لکھے ہیں آخر اچھا میں تاریخ فوج کفا آئی ہے اے فیل ہوئی ہے یا کامیاب دیکھو سی کامیاب ہوں گی تو جانگی کیوں فیل ہوئی ہے تو گئی ہے جج وکیل جیڑی نام نہاد ادلیا تھی کہ دنیا دے کسی یہودی ہندو سکھ بھ مت کافر چوت پین کسے دی عدلیہ نو چھتر وجے ہونے دسو ہو؟ دسو ہو دس ہو nee, دس ہو تھی تھی پاکستان دی عدلیہ چتر کھا دن گے نہیں اچھا یہ کامیاب ہوئی ہے یا فیل ہوئی ہے نہ کامیاب ہو گئی ہے تو چر کھا دن دے دیکھو اے پڑھے لکھے سارے عدلیہ بھی تاری فیل انتظامیہ پوس یہ تو فیل ہے یا کامیاب ہے جمہوری شیتان سال اسلام نے کوئی نہیں رکھا تائیوں نہیں رکھا اسلام ان سال حرامے میں ایک تو پتا تھی بھی مین چو فیل تو ہونا ہونا ہے نا کرنا تو زل میں فیل تو ہونا ہے دے یہ رکھو پن سال دوجا ہوں سو بگیڑ بیٹھا سال, دبالے آوے اگلا سال, دبالے اگلا آن سال آن لپے واری بنی ہوئی ہے نا آ جی میں جی چار ٹائر دیکھو پنچر ٹائر چون لو ہوں سو پنچر والا ٹائر تسی لانے کنے قدم چل سکے پٹاخا ہونا ہے ہوں چار ٹائر آ گئے درداری دے رہے ہو چنو چار او اور جڑا چن لو جی چن دو لانتی پترو منگ کالا ہوں اچھا چار ہلکے کتو بھی جہاں چن لو حت پاس بھی ٹھیک ہے بھی تعلق چون انتی ہوئی اری ایویں چار سپ دسو جہا سپ میں چار, چار ٹھو چو چار گلاس نالی بھر کے رکھ جو بابا چنو تما یہ سان یہ سارے فیل ہوئے پڑھے لکھے ایم پڑھیا لکھا گڈی چلتا روز لانسی کا پتھر مار آ گی بھی بندے بھی کچھ نہیں لے آدھا ہاتھ مالک ہاتھوں لڑا ان روز مار کیا جا ہے سوارے ہر چیز صحیح سلامت لیا ہے وہ مالک پیسے دیں سر ہوئی نہیں بندہ پڑھیا لکھیا ہوئے وہ جگہ گی مارے آن پڑھ نہیں ہونا چاہیے دلی کا پترا آن پڑھا جا گی بچا ہک لانتی گیز مار آئے چھو گے کہ جا بچا کے لایا پڑھیا لکھاڑ ویکسو یا کام ویکسو کیوں نہیں ویکتے ہوں یوروپ نے کی کیا بہن چال چلی کہ پڑھیا لکھا بندہ ہو بڑیا لکھا کہ بات کیا ہے کے مترتا ہے نہیں کھلو کے مترتا ہے کھلو کے ہے کھوتے بھی کھلو کے کھانے گریجویٹ ساحب بھی ہوں جی ابھی آخے کھوتا تو نہیں جیتے نہیں پہ آخیا کنجر وہ چڑ پیا میں دس تیرے اندر ٹی وی انٹرنیٹ کے بلتا ڈیشن سارے اس پہ آخیا وہ آخر میں شریف لوگ آ کن جا کنجر <laughs> وہ نام مراد آ کنجر دے نام تو چھیڑ بے ایمان آ دے کمہ تو چھیڑ رکھ کنجر تو چھیڑ رکھ کنجر نو چھڈ نا نو نا نو چھیڑ جاندا ہے تے کام ہوندے تے او کردا پیا ہے تے او فائدہ تیرے نام تے چڑن والا ہن اس اس واسطے جیڑا کوئی نام چھیتی دے گل کر گال میں گل میں کہو دس بے ایماناں ادم علیہ السلام جو دعائیں اس ویلے کوئی شرابی زانی کبابی سود خارہ انٹرنیٹ فلان فلم ننگی کوئی بندہ سی اس کہ آخ نہیں کتوں آئے آدم سلام ت جوڑا تو اس ویلے کوئی نہیں نو رکھی بیٹھو بدھو کنجر دلہ فلان فلاں یہ سارے نا جو رکھی بیٹھے ہو وہ اس ویلے تو نہیں سن ہوئے وہ کیا سب کام کردہ گے ان کا نا پہنتا گے ہوں نا پہنتا کماں رکھنا تے چے تو ہونی چاہیے کم تو تے دل انا تو چڑدا کام فردا ہے عجیب گالے اس قوم دی ہائے دیکھو نا تھی ہن کنیاں سارے گھر دے وچ نچ دے پے ویکھدا بیٹھا تھی پانی ویکھدی پے سارے جدوں میں کنیا رکھنا اے مینوں کنیا چاہدی مولا اس قوم تو اٹھا ہے بیا ایتھے ہن جینا یا رہنا دس کی تے کم دا ہے تے میں ول مثال دتی میں کہو نا مراد آدھو سکول عام کرو سکول تیوری تو تواڑے کولے پریکٹیکال ان تیوری توڑی اج فیل ہو جاوے بندہ کلاس انہوں نہیں دندے کسے مضمون ہے رہ جاوے ایمان اللہ کھو انہوں کلاس دندے اچھے کلاس نہیں دندے اے فیل ہو جاندہ ہے اچھا دے جڑا پریکٹیکال ہے بہن چود حکومات ہے وال وال فیل کھڑا ہوں دے بہن چود وال وال کھڑا ہوں دے آکھے جی تعلیم عام کرو میں کتی کا پوترا تعلیم ایک شاید خاص ہوندی ہے جدو عام کرو رب تالا قانون ہے سونا بنایا تھوڑا لوہا بنایا عام جدو عام ہو جاوے سونا ان کی قیمت راسی نہیں تو میں اصول ہے کتی کا پوترا خاص شاید عام نہیں ہو سکتی تو آدھی تعلیم عام کرو تو دا تعلیم کا بٹر آپ پہ گول کرنا کہ عام کرو معلوم تھیا تعلیم نہیں لانتیا جہالات ہے جہالت عام ہوندی ہے علم عام نہیں ہوندا بے شک سبحان اللہ تو سیدھے اپنے جملے تو آپ کھڑے تو اگے تو خود تن نہیں سمجھ سکدے تو آ تعلیم کیا کرو تے جیڑی عام ہو سی ان دی قدرو کی مت کوئی چیز عام ہو جاوے ان دی قدرو کی مت معلوم تھیا تعلیم نہیں جہالت ہے تعلیم ہوں تو ساڈی تعلیم ہے جو ان نے فرمایا سادی آ شرا دیا سبق متے کام کا ہر ساڈی سبق نہ دیں نسل ویكی اس دی سمجھے میں نا ہوں ساڈی تعلیم کی ہے کہ ویکھ دیے کہ بندہ کس طرح ہے انگریز کی تعلیم کی ہے کیوں وہ آپ كنجر ہوں کی میں میار بناوے دسو دسو کافر تو بعد کوئی ہے نہیں خدا دا منکر قرآن دا منکر رسول دا منکر دین دا منکر ایمان دا منکر غیرت دا منکر ادب دا منکر ہیا دا منکر شرم دا منکر محبت دا منکر اخلاق دا منکر ہر شاید چود منکر تو لوے اس واسطے کنجری دا لال بھی سکول پیر دا لال بھی سارے کٹھے ہوئے نام کنجر کا پوتری سکول پیر صاحب تو آڈا پوتری سکول یہ چکر ہے کنجر نے ایک کوئی کرو کی گل یہ وقت ہن کیوں جو تعلیم کافر دی تعلیم کافر تو وڈا کوئی مردہ سے شیطان سارے تو وڈا کیوں ہے شیطان نے ذنا کیتا ہے شود کھا ہے چوٹ ہوتا ہے کوئی کوئی اس طرح دا کوئی برا کام شراب جوا کوئی اس کم کیتا ہے وہ کوئی کم نہیں کیتا وہ تو عبادت کر دا رہی ہے اچھا فرسٹیں استاد ستانا دا مشاہدہ سارا نظام اتنے بڑی بزرگی سی یہ لانچی ہوا کیوں ہے سارے جرم کی فلم بڑی ہے نہ بہن نچائیے میں سکولی اپنے نواز ماں سے یار تیرے کوئی تو بلی تی تو جانت بھیجتا بلیت آتا دا بے شمار تبھی کیوں میں بیت کا پتر آ یہ دس واقانا مینل جین جہا جین ہے یہ شیتان ہے جا جان واقان منال جین وَا ابلیس کون ہے جنہوں ہون میں دس سکو لیا مجھے یہ گل ابلیس تی جیڑی جننی ہے مادھی یہ چوندی چاہیے آخے نہیں فلے میں آخر نہیں تے کھوتا کوڑا ملتا ہے آخر نہیں تے پریکٹیکل کرم گاواں نہیں نگی چوستی ہے لکھے انہیں اگریزی کیا ہے مادار ملت یہ لانت قوم کی بندہ کرے کی شہید پتا نہیں ہاں انہوں نے ابلیس تی جننی ابلیس نے ننگی فلم بڑھائی ہے کہندہ ہے نہیں بوشنال ملاقات ہوئی ہے کہندہ کہ ہے نہیں میں کہا تیری دے ہوئی گھڑی ہے آکھے ہو میں ہوں ایک کام داس جڑا ابلیس کول ہوئے آکھے نہیں میں کہا تیرے کل سارے تو سکو لیا اے ما کی دعا جنت کی ہوا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں آخیا تقریر اندر میں آخیا میں آپ پہ دس ماں دشان جی میں پہچانی آئی میں کوئی نہیں پہچانتا میں آپ پہ ویخ ان جنت جو تھی بیٹھی ہے تم میں تینوں گن داں توں آپ دستا جا کہ ہر اورت ماں ہوں کہ نہیں آتی آخر ہوں گی صحیح ہر عورت ماں کہ نہیں ہر عورت ماں ہوں میں کیا سا سکولی ساحب جی نمٹ دے کے چکل بٹھائی ماں ہے اچھا. تے ہو بلا ماں جیلیں نچتی پی ہے ماں ہے جیڑی بازار پی ہے پریکٹیکال تیری شرم گاہ دیکھی ہے یہ کون ہے آئی ماں ہے ماں کی ماں کمبے دے بھھیے فاطمہ ماں کی ماں ان خود کمبے دے کیوں اچا کی میری ماں کتنے تے تو تمبے تو دے بائے تھلے وڈی ماں جو می تو مقام بھی کمبے کے ہوتے ہوں چلتی اور, چل اور رات کو بندہ قریب آ کے ویختا ہے کھمبے جی کمبے کھڑی ہے ہزاروں میلوں نے بندہ ویخے بادشاہ ماں کی ماں جو دور تو تان جس سے بھی یہ ساری ماوا دی ماں ہے ہوں میں کہ اے کوئی فاشی کا آڈا دس جیت سکولی ماں پہنچایا وہ کوئی فاشد ہے ایک نام لائل <سؤال> ہے ایار ہوسٹس لائل <سؤال> ہے سارکس لائل ہے ہوتل ہے جب بھوک نہ ہوئے تیری ماں میں داس جتھے تا انسکولیا انہوں نہ بھیجا ہوئے او تھاں داس و دلیا ہون شیطان دا اسی لانتی دا پتھرا تم میرے تو اپنے میں بے غیرتا۔ میں ویندہ رہنا بھی تو جتھو لگ جاندہ میں سوچدہ رہنا بھی تو بلا کیے یہ ہے کہ بلا تھی ساری تعلیم اکھے تعلیم عام کرو کیوں نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے وہ اگے فرما ہے بیبیا اسکول میں شیخ جی دربار میں پیر صاحب دربار بیٹھے بیبی سکول ایسے پی رہے نے باند... بندہ نہ ایران مند... <مانے لن لو> بلا یہ ہون کی کیتا ہے اس ایک بندہ آیا ایک میزبان کو بندے مطلب مہمان سان میزبان کی کرتا سی انہیں جی خدمت ست کھانے رات کا اٹھنا توا چکنا کالا تیل چکنا لا کے سارے منہ لا دہمان <laughs> صبح سب مہمان اٹھے نا ایک بندہ رکھا سی تب آ کے شیشا شیشہ لے لیا بھائی جناب شیشے وکاؤ شیشے ٹھیک ہے صبح سبح جناب شیشہ والا گیا انہوں سختی بدھی صاحب نے شیشہ سامنا کیتا مولانا صاحب صدر صاحب وزیراعظم صاحب سارے بھائی اپنا منہ کھو کہ بلا دا اے سامنے شیشا کی او یار شیشا چیشتی شیشا وہ آ چیشتی سخت جہا کالا کر گیا وہ او سخت ہوں فیل میں چیشتی نچایا انگریز نے اگریز ترقی آفتا گلا چشتی سخت ہے دیکھو نا سی ظلم سکوم دا دیکھو کہ جے آسینن اللہ کے جاتھا کر کے یہ سختی نہیں کچھ پا کے ریس کر جا سختی نہیں ہوتالی بک ہو جا انہیں کل سختی آئے نہیں دیکھو یہ کہنا نا مراد سختی نہیں ہونی چاہی ہونی چاہی دی ہے کی نرمی جیڑا اللہ دا فقیر ہوگی فرماندہ ہے وہ فرماندہ ہے وہ فولاد کہاں رہتی ہے تلوار کے قابل جس آجائے جس کی طبیعت میں ہریری وہ آدے وہ فولاد ظالمہ انتی تلوار کی میں بن سکتے یہ جیدی زیشہ انتی طرح جڑا جی فولاد ہی نرم ہوئے دوستی تلوار میں میں ایک کرکے ٹامپلیاں مثال دیتی میں کہ پتر تسی بڑی جرد مندو بڑے مجاہد لوگو تسی غادی لوگو نیائے ٹھیک ہے گال میری سنو میں ایک غازی تھی وہ بڑا پلمان سی وٹے جنہ کا بڑا جوان لمبا اچا چوڑا بڑا چوڑ سی نا اس کی پینے کوئی بندہ رہ آخیا یار کدو ٹاکرا ہویا تو گل پھر کرسو ایک قدرتی ایک دن آیا تو او جناب گھر او اس آخیا او چلو گیا میں اپنا وارا لا لئی بیٹھا تو ہوں آ گیا پلوان دروازہ کھولیا تو اگے وہ لگا پیا اس ویکیا ہوں مر گیا بچاؤ نہیں پتہ تو نہیں کرکٹ والا امران ہے وہ ہوں جناب باہج گئے نا وہ بیٹھا ہے انہوں آ گٹ فار اچھا گل امران ہے ککٹ بندہ گول پانی شادی پوری دنیا چھکے پہ مار دیکھتے قوم کیا مولوی دلہ کیا یا جتوا پاکستان دی عزت کا معاملہ ہے بچامی اس دلے کمیاب کریں ایو آ دینا سی ہوں ایک کیوں کہ کی وہ اقبال والی گل کہ فولاد ہوں جیڑی چو دیواری بیٹھی ہے میں گیا اس جگہ کے اتنے وہ کماند گوڑ بنا رہے سن ماطرا ہوں نا ان پتا نہیں تھی کی کہہ دو گاند. گاند. جناب گنڈ وہ پیا ہوں گوڑ گنا سا کر کے وہ آ گئے انہیں ڈول د ادھے گھنٹے کے بعد انہیں روڑیاں وٹن شروع کرتا وہ جا پنڈ سی مائے مائے روڑیا ہو. میں روڑیاں گلیں جٹکی کے گلیں کا اکبر صاحب فرما دے فکر وہ فرما دے مجھ کو حیرت ہے کہ یہ کس گرو کی چیلیاں اکبر فرما <coughs> <coughs> کہ لطف آزادی کی دل میں بڑھ رہی ہے چاشنی اب تو شیشے میں اترنے کی نہیں ہے جیلیاں آزادی دی چاشنی مزہ آ رہا ہے کلبے فلمیں ہر جات آزاد سلانتی نے او oh, انگریزاں اپنی میں بداری کتی اس طرح بنائے انو چو چوہ دیواری دا برکا ڈھایا میں کہ پوترے گانڈے جڑی دیکھ اس تی چوہ دیواری ہے کہ نہیں اوہ تو کپڑا پائی کھلو بھی مکھیاں نہ بیٹھے گوڑ دے مکھیاں نہ بیٹھے تے شوگر دے کڑی دے کڑی دے بیٹھ جاتے عمران خان اون او جناب میں کہ ویکھ ہن اس دی پیڑی ماریاں او اگے فرماندہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے سانچے کا کریں گی بندوبست اپنے اپنے کا ہاتھ بندوبست گوڑ باہر مٹی دے پا جو بہلی کی بنسی تو جی گنڈ آخر بیٹھو ہوں چو دیواری تو برقا تب تالا ساری ماں بہن نہ اپنی ازان پڑھ دیتی نہ اپنی مسجد کے بہتر جا جان دوں انہیں ماں بہن دی آواز کوئی نہ سنے مقصود ہی ہے نا اپنی ازان دعوت پکا فرد نماز اے آخر نہ کیوں بہن دی میں رب خیرا رب ہاں تو میں ماں بہن دی آواز اب میری تو عبادت کرے آواز بہن نہ جا تو ساڈی بے گرتی مولا مسجد ڈکیا ہی نا میں نہیں نہیں ڈنا سن جی ڈکر ہوں میں آخیا پتر ویکھو۔ یہ ہے پردہ دا اے کاقشہ جرا گوڑ منا رہے ہیں۔ واستے جی اکالیمان ہر شاید ہدایت دینی ہے جی اکالیمان نہ شاہ شاید ہدایت قرآن بھی ہدایت نہیں ایمان کیا جی اکالیمان ہو گھن بھی میں ہدایت کی طرف تین گلا دستا پہ بھی آ ایک کے ایک بداری کتی بداری کتا بندہ ایک بیٹھا سی بڑا ایم پی ایم بڑا خان سے سارے علاقے کا مچھا سانے میں مچھا وا تو اس کی کاری شکاری کتی تو کتا رکھتا نوکر بیٹھا تو جناب تالا مار کے بیٹھا ہوئے ہو بندوق چکی تو نوکر بیٹھا ہوے تو میں خان صاحب یہ کال بیٹھا ہے آخر جی جناب یہ کتی شکاری ہے مطلب کہ اس تا گھرا گرا جاوے نسل پڑ جائے تو یہ وہ دا پہرے دار ہے میں کہ مکان پکا دا ہے آکھے آہو میں جناب یہ دروازہ ہی پکا ہے اٹان ہی پکا اتنے کوئی کتا سکتا اس کتی واسطے تو اینی حفاظت ہے ما کہ سبحان اللہ جیڑے لوگ خان صاحب میں کہ اپنی کڑی، کتی ہوں دیکھو کتی دی انہی تے کی اینفاظت ہے جو پہرے دار ہی بیٹھا ہے بندوق ہی چکی بیٹھا ہے پکا مکان ہی ہے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کڑی جتی اگو رکھی بیٹھی دو سو کی جتی ہے مسجد دھی روڈ سکول پی وی چڑیا مچھا مکھی بیٹھی خان صاحب کی مچھے کرزلہ اگلا کی مچھا ہوں میں بازاری کتی اس سو کتا ہوں یہ تو آم مندر پیش پیا کر یوروپ نے سارے ساری کڑیاں بازاری کتی کے بندے کتا بنایا ہوں اس واسطے وہ بازاری کتے کے کتے کا پتر ہوں سو کتا پوے تو دس تاکہ اندر پیو کیون لب سو ایک کتی دا کتا ہے دا پیو لب جا ہے اچھا پھر جا بچہ تیار ہوتا ہے ترتو سور نہ لڑتا ہے سور وہ کپ لیکن وہ چڑھتا نہیں لڑتا ہے ہے لڑ ہے کماند نہیں کھان دٹ ہے ہاں کتا شکاری ہے کیوں کہ کائے دے ایک جگہ سے میں گیا تو کتا بیٹھا اتنے منجے دے تو ہوں مکھن ہی پا رہا ہے بندہ پکھا ہی جل رہا ہے تو میں میں وہ بھی خان ہے میں خان صاحب یہ کتے بھی این کرتے ہو دیکھو انسان ہے سر فل مخلوقات ہے نوکر ہے ٹھیک ہے تھوڑا تو, تو یہ کتے پکھا جل رہا ہے تو مکھن چوری کھوا رہا ہے تو وہ منجے سے بیٹھا ہے عجیب گل ہے بھائی میں سوال پھر میرے میں یار سوال ہی میرا جواب ہی میں سنوں دن خان صاحب آخر کی میں جناب یہ اس مقام جڑا پہنچا بیٹھا ہے اس گل بچ پٹا ہے تیرا آ پٹا ہے پھر زنجیر بھی ہے کہ ہاں زنجیر بنیا پیا کیا میں کہ اس پٹے کے زنجیر نے اتے بٹھایا تو اشرافل المخلوقات خدمت کر رہی ہے اینو اس پٹے دے زنجیر نے اتے پہنچایا ہے مکھن بھی کھا رہا ہے چوریاں بھی کھا رہا ہے جی ہوں پٹا زنجیر نہ ہوں گا تو پھر کی بنتا او حرام یہ بندے کھاند ان کی لال آرش آرامت دے تو ہر کوئی ہر مسلمان ولی نبی ہر کوئی مرغی نا ہر کوئی کھا یہ گندگی بھی کاندھی ہے ان مکھن لبیا کھڑا ہے وت زہن جب آیا جو ویسے گل پٹا ہے پٹا تو زنجیر نہیں تو آپ گندگی جی نبی شریات کا پٹا ہوں تو سو تو رشوت لانتی کیوں کھانا ہوں مرغی ہو کے سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا سبق شہ خاک بازی کا یہ خاک بازی کا سبق حضرت نے ہے کہ دیکھو مرگی حلال کہ خاندی کی پیئے کہ کتا حرام کہ خاندہ کی پیئے یہ انگریز نے سادنال کیتا ہے ہشار ہون انگریز والی گال کردہ کوئی نہیں او ترقی آفتہ ہے ملان دہشتگار دے کیوں کلمہیں پڑھوندہ ہے نماز روزہ حاج زکاة حلال حرام ماب بہن دی پہچان ہونو تھا ملان نہیں ہوا دے اس واس سے اقبال نے اس گال نوی کیتا ہے اقبال ہے یار ایک دفعہ تمہاری تعریف پتا خود کچھ کہنا اقبال پہلے دی تمہاری تہذیب اپنے آپ کشی کرے گی اقبال فرما جی تہذیب ایلانتی تہذیب یہ خود کشی ہے تہذیب دہشت گرد بھی یہ خود کشی ہے بندہ جی موبائل بند کرو گیس گردرٹ رہی ہے, تو تو ہے. جی انگریز گیس دامنے سگریٹ نہیں پی سکتا دہشت گردی ہے پاگل بڑھنے والی گل ویک خدا جب دین نا لیتا ہے اخلو چھین لیتا ہے ہوں تھیس سبحان اللہ ہے جو جہے ساڈے مطلب اسلاف پیو دادا سارے پیچھے لگے جاؤ وہ کی سن پردہ خیرت ایمان ہزار ایمان اللہ کو سب چیز حلال پاک رزق محبت ایک دوجے نہ راہ سب چیز سہی ہوں سب کوئی چیز نہیں کیونکہ دھو سب دسا اشارہ کرو تو دو ہے میرا ہے مولوی د پیر دا ہے ہاکم ہر بندہ اد دد پلیت ہے ایتھے ہر کوئی کھلو جاندا ہے وہ نامرااد دا پلیت ہویا کیویں سارے نا جے کوئی پیشاب دا قطرہ سٹتا گے پلیت دو اس کیتا ہے نا کیا پہ ہویا دد ایمان اللہ کا پہ دد دو, دو دھو دھو سکتا نایم ہے ایویں مسلمانی ہی آپ پلیت نہیں ہو سکتا جب تو کافر دی دوستی نہ اوی اللہ دا قران پھر فر فرما دیتا و مئیت ولہم منکم نال دوستی کیتی پھر ہوں ان کی کڑی فلے میں نچے قرآن دی دیکھو سچائی ساڑی بھی وہ دوستی کی تو اس طرح ہو سو ہوئے گھڑا کہ نہیں ہوں اصل مڈ اگریز بہن چو ترقی آفتہ ہے کیوں وہ موبائل بڑا ہی بیٹھا میں ترقی آفتا کیوں ہے وہ موبائل بڑا ہی بیٹھا ہے اچھا وہ موبائل بناو نال ترقی ہے جی ماں جگہ ننگا ہو دے وہی ترقی ہے پھر ہوں دیکھو اس لانتی قوم دی وہ ترقی آفتہ ہو گیا یہ دہشت گرد ہو گیا بمب جائیں بنایا جلایا جا ہے دنیا کے دسوئی مل آکو وہ کی ہے امن پسند تو آؤدی عرب گیا سعودی عرب گیا کہ نہیں پورا فلسطین عراق افغان سرحد بلوچستان پاکستان سارا ہڑپ ہے کہ نہیں اچھا دہشت مولک بھی سارے خطے بیٹھے ہیں دہشت گرد بھی عجیب دہشت ہے بھائی ویکو نا دہشت گردی بین چوک اس کا پاگل بناونا ویخو لانتی کا پتر آئیے میں مثال دیتی ہے دہشت کو کوئی چیز دنیا کے خالی نہیں بونڈ کی بھی دہشت ہے پہاڑی مکھی ہوں وہ ڈنگ مارتے وہ بھی ڈنگ فرق کن ہے کہ وہ ڈنگ مارد ہے تو شہد د یہ بےغیرت ڈنگ مارتا ہے تو کچھ دیا دا نہیں درد ہے دے شاید اوگریز بےغیرتا دہشت گرد بھی ہو, ہو, ہو, ہو, ہو, ہو خود کچھ بھی ہو ہو سارا نظام اس کا ہے اوی ہوں خود کچھ حملہ کر کے یہ پانچ سات الفاظ سلانتی نے بولن خود کو عملہ دہشت گردی اسلامی جمہوریہ اسلامی اسکول کالج یونیورسٹی ہر بچہ سکول جائے مار نہیں پیار یہ سارے جملے اس کڈن دلے نے یہ تو سان فتح کرانا واسطے دلے کم مار نہیں پیار میں آدم بھی اے سکول ہے جڑا چکلا ہے وہ لڑ پہ آ کے میں ماسٹر صاحب ساڑی تو گل جی تو ست کر دیتی آ کے کیوں کہ دیو مار نہیں پیار ہوں یہ دسو بھائی چکل ہی منڈی کوئی چر کھا کے آدھی بھی ہی منڈی چر کھا کے آئے اچھا میں ہیرہ منڈیا چھتا رہے نہ پیار ادھر ہی پیار ہے کہڑا پیار ہے اس دلے نے ہر سکول دلا دھی دا لفظ یہ آیا فلمی دنیا تجروں تو جا پیار کیا تو ڈرنا کیا یہ پیار دفظ کتوں ہے تے ادرو کی آیا سکول مار نہیں وہ دلیا مار, دلالتا مار جرم کرے مارے نیکی کرے پیارے دلیا تو مار نہیں پیار بھی تو کڑی دی کوئی تیرے منہ چ کوئی بجھا مار دے وے مار نہیں پیار ماسٹر مار دے نہیں دینی دے نا ہوں مثال میں طور اٹھ کے تا تو طالب توانو بجھا مار دے منہ چ تو تھی پیار کرنا اس کرنا ہے پیار لینا مار نہیں دینی وہ بھائی مانو ایسا الفاظ لکھے وے اگو قوم جو چبلے۔ سادھے کو علیہ السلام مارے زنا کرے درن چوری کرے ہاتھ کٹو زنا کرے قتل کرے قتل کرو یہ ہے نہیں شراب پیوے کوڑے مارو کیونکہ برائی سدا نہ لکھ دیئے تو جدو سدا نہ ہو سی انہوں مار نہیں پیار دا مطلب کیے کہ جرم دی سدا کا نہیں دا منعے بندے سادھے کو علیہ السلام مارے یہاں بندہ جرم کرے وے کھو نہ تھی انہوں کی حق ہوں چشتی صاحب کی سختی نظر پیا پی انگریز دا بمب نظر نہیں میزائل نظر نہیں آتا ایویں نہ صحیح ای یہ ڈش کنجر جاگی فلم وکھا انگریز کی اے نظر نہیں آئیفل نظر نہیں دی کلاشی نظر نہیں آتی جیٹ سیا نظر نہیں دے توپا نظر نہیں ٹینک میزائل نظر نہیں دے اچھا یہ ٹینک نرم چشتی سخت ہے سخت کیوں ہے کہ چشتی دے کول برکا ہے ماسٹر کول ہے کچھ سختی ہے یہ تو صحیح معاف کرنا جو سختی سڈے اللہ تعالیٰ رکھے اللہ